السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا بیالیسواں لیکچر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ڈبلو ٹی او اور ایس ایم کے حوالے سے ہے آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ گزشتہ دو لیکچرز میں بھی ہم نے یہی کچھ ڈسکس کیا تھا اس کی وجوہات بھی میں آپ کرتا چلوں ڈبلو ٹی او اس وقت سب سے زیادہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے in reference to special reference to SMEs وہ ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ڈبلو ٹیو ہے اٹس اے ویری نیو سبجیکٹ فار دا اسٹوڈینٹس as ویل ایز فار دی جنرل کمیونٹی آف ایس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کے مختلف لاز جو ہیں اس کی مختلف کلاسز جو ہیں وہ ہمارے پریزنٹ ایس ایم کے ساتھ کس طرح سے کو کرتی ہیں کس طرح سے انہیں ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی فائدہ دیتی ہیں اور کس طرح سے انہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نقصان دیتی ہیں اور کیا ممکنہ جو نقصانات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس پہ عمل کر, سک... کر کے ہم اس سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں یا کچھ ایسی حکمت عملی جس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائد اٹھا سکیں اگر اس کے اندر ہمارے لیے ڈبلو ٹیو کے اندر فوائد موجود ہیں تھوڑا سا میں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرصے کر دوں یورا گوئے اس میں یہ ڈبلوٹی او سائن ہوا سارے ممالک نے سائن کیے، بیسک مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ ڈسکریمشن ہے ٹریڈ بیریئرز جو ہیں وہ ہٹائے جائیں ورلڈ کو گلوبل مارکیٹ بنایا جائے اور جو ایکسڈ مارکیٹ ہے فار ایوری باڈی اس کے لیے پاسیبل بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل بیریرز جو ہیں و کچھ امپوز کیے گئے کچھ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کے مسائل تھے کچھ نان ٹیکنیکل بیریئرز تھے اس کے علاوہ آئی ایس او اسٹینڈرڈائزیشن تھی اس میں یہ ساری چیزیں جو ڈبلو ڈی او کا پارٹ ہے اور اس میں مختلف ممالک کو مختلف جو ہے وہ گریس پیریڈ بھی ملے کہ انہوں نے کس عرصے میں اپنی پالیسی کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اٹ واز فسٹ جنوری 2005 جس میں ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنا تھا اور ہمارا 49% جو امپلیمنٹیشن تھی دیٹ واز ان دا لاسٹ ڈکیڈ تو آئیے ہم اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں سلسلہ جہاں سے ہم نے اس کو uh, شروع کیا تھا بیسیکلی وی آر ڈسکسنگ پاکستان اینڈ ڈبلوٹی when we say پاکستان تو ہمارا چونکہ سبجیکٹ ایس ایم ایز ہے یاد رکھیے آپ یاد دہانے کے لیے کہ آج ہم اس کو اور پہلے بھی ہم اس کو جو ایس ایم ایز کے ریفرنس سے پڑھتے چلے آئے ہیں آج کے لیکچر میں جو خصوصی بات ہے یہ میں کرتا چلوں کہ ہم ان لاس کے ساتھ ساتھ ان کی کے افیکٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پرویلنگ جو اسٹرکچر ہے ایس ایم کا اس کے ساتھ کس طرح سے یہ کو ہوتی ہے اور اس سے اگلے لیکچر میں ہم نے پھر کنکلوسو ایک جو ہے وہ کرنا ہے کہ جی کنکلوژن کیا ہے اور اس پہ ہماری ریکمینڈیشنز جو ہیں جنرلی وہ کیا بنتی ہیں لیٹ اسٹارٹ ایڈ جیسا میں نے گزارش کی کہ بیسکلی ہمارا جو پہ سبجیکٹ ہے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ڈبلو ٹو اینڈ پاکستان آپ اگر دیکھیں ہماری فورٹی نائن پرسینٹ جو آ, ہے اس وقت آ, آ, ویسے تو اوورال آل سکسٹی سیون پرسینٹ ایکسپورٹ کا جو میجر شیئر ہے وہ ہماری ٹیکسٹائلز کے اندر ہے لیکن اس کے اندر ہماری فورٹی نائن پرسینٹ ایس ایم ایز جو ہیں وہ انوالو ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایز وینڈر یا ایز جو سیکنڈری پروڈیوسرز اسی طرح جو دوسری آئٹمس ہیں اس میں میں نے گزارش کی کہ جی ڈی پی کے اندر پچاس پرسینٹ شیئر ہے ایس ایم ایز کا اور ایکسپورٹ کے اندر جو شیئر ہے ہمارا وہ تقریباً اس وقت اگر ہم اف ایم ناٹ رانگ اس مور دین ففٹی جو شیئر ہم اس وقت اوورال ایکسپورٹ میں ایس ایم ایز جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہیں تو جب اتنی بڑی سٹیک انوالو ہے ایس ایم ایز کی تو ہا اٹ از پاسبل دیٹ اٹ از ناٹ بینگ افیکٹڈ بائی دا لاس اینڈ ریگولیشنز امپوز بائی دا ڈبلوٹی او تو جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم ساتھ ساتھ ان لاز کو پڑھیں گے اپنی ایس ایم ایز کی موجودہ جو فیسلٹیز ہیں اور لاز ہیں ان کو دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کے کنکلوژ کیا ہیں اس کے افیکٹس کیا ہیں اور اس کی ریکمینڈیشنز پاسبلی کیا ہو سکتی ہیں اینٹی ڈمپنگ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا بیسکلیٹی ڈمپنگ جو ہے یہ لا جو ہے یہ ایک پروٹیکشن ہے کہ جی ایک خاص جو ہے قیمت ایک جو مقررہ قیمت ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این ایپل اس کی پرائز اگر پانچ روپے ہے تو اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کو میں ایک روپے کا دیتا ہوں تو یا تو وہ بڑی انفیریئر کوالٹی کا ہے اور یا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو یہ دس روپے کا دے رہا ہوں یا تو اگین اس میں کچھ گڑبڑ ہے یا وہ اوور چارج کر رہا ہے اینٹی ڈمپنگ کا یہ مقصد تھا کہ کچھ جو لوگ تھے وہ ایکچول پرائس سے کم پرائس پہ اپنی چیزیں کسی ملک میں بھیج کے تو سٹاکس کر لیتے ہیں اس کے جمع کر لیتے ہیں ان کو ڈمپ کر دیتے ہیں وہاں پہ تو بیسیکلی اینٹی ڈمپنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایک مقررہ پرائس ہے آپ کی جو ایک مقررہ پرائز ہے اس سے آپ کو انڈر یا اوور انوائسنگ جو ہے اس سے جو ہے منع کیا جائے اس کے سلسلہ میں پاکستان نے بہت ساری اس کے تحفظات تھے پاکستان کے ساتھ آج کل یورپین یونین کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے دیٹ از اباٹ دا بیڈ کہ جی انہوں نے اینٹی ڈمپنگ کی بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس عرصے میں جب تک اس کا یہ فیصلہ ہوگا کہ جی یہ کی یا نہیں کی تو پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو یہ انڈائریکٹلی نقصان ہوگا اسپیشلی ایس ایم ایس کو کہ وہ اپنے کافی سارے جو ہیں کسٹمرز ان کو لوز کر جائیں گے اس عرصے میں جب تک یہ جو ہے فیصلہ نہیں ہوتا اگر ہم اینٹی ڈمپنگ کمپلینٹس کے بعد بات, بات کریں کمپلینٹس کی تو ہم نے ابھی تک ڈبلوٹیو کے اندر صرف دو کمپلینٹس کی ہیں کہ جی اینٹی ڈمپنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ انڈیا نے تقریباً ایک سو کے قریب کمپلینٹس جو ہے لانچ کی ہیں تو ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم یہ محسوس کریں کہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ہم وہاں پہ کمپلینٹ کریں جب ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں اور ڈسپیوٹ سیٹلمینٹ باڈیز موجود تو اس کی پھر کمپلینٹ جو ہے وہ کرنے چاہیے بیسیکلی اینٹی ڈمپنگ کا جو لا ہے اس کی اگر ہم جائیں برتھس میں جائیں اگر اس کا ہم اسکوپ دیکھیں تو یہ نہ صرف ہماری مارکیٹس کو سکیور کرنے کے لیے بلکہ ڈیولپ کنٹریز نے اپنی مارکیٹس کو سکیور کرنے کے لیے بھی بنایا ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیرفز کی ایک مقررہ حد مقرر کی ہے اور ایک انوائس کی حد مقررہ کی ہے کہ یہ ایک انوائس ویلو ہے جس کے اوپر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے جب کوئی انڈروائز کر کے اس کو کسی ملک میں بھیجتا ہے تو بیس آن اویلویشن جو اس کی اب چونکہ کے, کے اندر جو ڈیوٹی کا سٹرکچر ہے کسٹم ڈیوٹی کا اسٹرکچر یہ اویلویشن بیس جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جتنی ٹرانزیکشنل ویلو ہوگی یعنی جتنا پیسہ آپ کسی ایکسپورٹ کے اوپر یا کسی امپورٹ کے اوپر جو آپ کی بلنگ ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز نے لاگو ہونا ہے تو اس لحاظ سے اینٹی ڈمپنگ کا رول جو ہے وہ بڑا اس وقت امپارٹینٹ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی, ہماری جو مارکیٹ ہے ڈومیسٹک مارکٹ ہم اینٹی ڈمپنگ لاس کو یہاں پہ لاگو کر کے اپنی مارکٹ کو بچائیں اگر یہاں پہ انڈرویسنگ ہو کے سستی چیزیں جو ہے مارکیٹ میں آ جائیں گی اٹ ول بی اے ویری ویری بگ ڈینجر فار دا لوکل انڈسٹری اسپیشلی ایس ایم ایز و آر کیٹرنگ فار دا لوکل مارکیٹ اینڈ ان کے لیے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس آرڈیننس کیا کیا ہے پاکستان ایکسپورٹس اسپیشلی آف ٹیکسٹائل اینڈ کلو ہیو بین سبجیکٹڈ ٹو انٹری ڈمپنگ اینڈ سیف گارڈز میز ان جاپان یورپین یونین اینڈ یو ایس اے بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ انٹری ڈمپنگ رولز یا انٹری ڈمپنگ جو ریگولیشنز ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ اس کے بیسک سیف گارڈز ہیں یہ یورپین یونین کو امریکہ کو یا جاپان جیسے ڈیولپ کنٹریز کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی ان دی فیلڈ آف ٹیکسٹائلز پاکستان کو جو ٹیکسٹائل کے اندر رعایتیں دی گئیں بدقسمتی سے چونکہ ہماری جو, جو, جو رعایت ملی اس میں فور سٹیجز انوالو تھیں اور اس میں فورٹی نائن ہمیں جو بینیفٹس تھے یہ لاسٹ جو ڈیکیڈ ہے یعنی آخری سٹیج میں دیے گئے سکسٹی سیون پرسینٹ ہماری چونکہ ٹیکسٹائل بیسڈ ایکسپورٹ ہے اس لیے ہمیں اس میں کافی سارا جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نان کوٹا آئٹمز ہوگی ہیں کوٹا کی جو پابندی ہے وہ ہٹ گئی ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہوگی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل بیرئرز آگے ہیں وہ بھی خاصے ہم ریل میں پڑیں گے کہ جی ان کا نقصان اور ان کا ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں ہرڈ کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو ٹیکنیکل کیپبلٹیز ہیں ان کو ڈبلو ٹی او نے اس طرح سے فائنینشل ایڈ دے کے یا ٹیکنیکل ایڈ دے کے اپ گریڈ نہیں کیا جو کہ تقاضا تھا ڈبلو ٹی او کے اسٹینڈرڈس کا تو یہ ایک بحث طلب موضوع ہے اس پہ میں اس کے متعلقہ سبجیکٹ پہ جا کے بات کروں گا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یورپین یونین یا امریکہ یا جاپان یعنی ہم بات کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی انہوں نے جب اینٹی ڈمپنگ رولز کو لاگو کیا ہے تو بیسکلی اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیف کرنے کے لیے کیا ہے یہی حق ہمیں حاصل ہے پاکستان کے اندر کہ ہم اپنی لوکل مارکیٹ کو اور ان انڈسٹریز کو جو ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیٹر کر رہی ہیں بچانے کے لیے جو ایک خاص رول ہے کہ جی ایک خاص جو پرائیس ہے ویلنگ پرائیس ہے اس سے جب نیچے اب آتے ہیں اور ڈمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈر میسنگ کر کے یا کسی اور انفیئر کے ساتھ اس کو روکیں ورنا ہماری جو لوکل ایس ایم ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے اسپیشلی فار دا ڈومسٹک مارکیٹ وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوگی ضرورت ہے اس کے لیے کہ ہمارے جو رولز ہیں جو ہمارے آرڈیننس بنے ہیں اینٹی ڈمپنگ کے لاس ان کو امپلیمنٹ کیا جائے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے اور وہ لاس کیا کیا ہیں کیسز آف امپوزیشن آف اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز اگینسٹ ڈفرنٹ سب سیکٹر آف ہیو ان آرڈر ٹو جیسے میں نے گزارش کی کہ ترقی افتہ ممالک نے اپنی مارکیٹس کو بچانے کے لئے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیف کرنے کے لئے اور اپنے جو مینوفیکچررز ہیں ان کو تحفظات دینے کے لئے بے شمار کیسز جو ہیں انٹی ڈمپنگ کے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اگینسٹ رجسٹرڈ کیے کہ جی یہ انڈر میسنگ کر کے ایک خاص ویلیو سے اپنی چیز کو نیچے لا کے ہماری مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے میں نے گزارش کی اس سلسلہ میں یورپین یونین نے ایک کیس پاکستان کے خلاف رجسٹر کیا ہوا ہے جس کا بیسک مقصد جو بیڈ لیلن ہیں ان کے اوپر ہے جی کہ انہوں نے اس کو انڈر انوائس کیا ہے اور اس کی ڈمپنگ کی ہے جب تک اس کا ریزلٹ آئے گا میں نے گزارش کی کہ چاہے وہ ہمارے حق میں انشاءاللہ ہوگا لیکن پاکستان اس سلسلہ میں بہت سارے جو مارکیٹس ہیں بہت سارے جو ویلیو کسٹمر ہیں ہمارا ایکسپورٹر جو ہے اس کو وہ لوز کر چکا ہوگا تو یہ ایک طرح سے ایک مونوپلائز کرنے کی بات ہے ہم میں نہیں کہتا کہ ڈبلو او ٹو او کے فوائد ہیں یا نقصانات ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں یہ جہاں پہ ہمیں اس کے فوائد ہیں ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان اقتدامات سے نقصانات کا اندیشہ ہے وہاں پہ ہم نے, ہم نے میز لینے ہیں اگر ہم نے اپنی لوکل مارکیٹ کو سیو کرنا ہے اگینسٹ دی چیپ پروڈکشن آف ادر کنٹریز میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہماری پروڈکشن مہنگی ہے لیکن اگر ہم ایک ڈومسٹک مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ کو پانچ لاکھ یا دس لاکھ یا دو کروڑ یا چار کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں اور کوئی دوسرا ملک اسی پروڈکٹ کو ستر کروڑ کے لیے یا اسی کروڑ کے لیے بنا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے اتنی بڑی مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے کم ہو جائے گی جب آپ کے ٹیرف بیرئرس نہیں رہیں گے اور آپ کے اندر مارکیٹ کے اندر ایکسیس مل جائے گی دوسرے ممالک کو تو یہ ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی مارکیٹ کو کمپیٹیٹو کریں اپنی لوکل انڈسٹری کو بچائیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ اپنی اپ گریڈیشن کریں لاس کو دیکھیں کہ کیا ہے اور کسٹم ویلویشن جو ہے ان اتھارٹیز کا یہ فرض ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی اشیاء کو یہاں پہ نہ آنے دیں جو اپنی ویلیو سے انڈر ہیں یعنی ڈمپنگ کا جو سلسلہ ہے پاکستان کے اندر اگر وہ شروع ہو جاتا ہے تو ہماری ایس ایم ایز جو ہیں وہ بڑی بری طرح سے ہرٹ ہوں گی اینٹی ڈمپنگ میئرز کیا ہے کیا کے قوانین ہیں کیا کیا جو اس کے لئے جو ریفرنسز بنے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جی حکومت پاکستان نے کیا کیا اس کے لئے جو کیا ہے اینٹی ڈمپنگ لا ٹو یہ پہلا قانون ہے جو ہمارے پاکستان نے جب او سائن کیا تو بہت تیزی کے ساتھ امپلیمینٹیشن جو ہے سارے قوانین کی جو لاگو ہوتے تھے ان کے اوپر اس کو انہوں نے جاری کیا اور ساتھ ساتھ امپلیمینٹیشن شروع کر دی دوسرا لا جو ہے وہ کانٹرویلنگ ڈیوٹیز آرڈینینس 2001 ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اگر ایک چیز کے اوپر آپ کو کوئی ڈیوٹی جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے تو آپ کو اس کے متبادل ایک ایسی ڈیوٹی رکھنی پڑتی ہے کہ آپ کے لوکل مارکیٹ جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو مثلاً اگر کسی چیز پہ کچھ سبسڈی ہے اور آپ یہ جی سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو یہ نقصان دے گی تو آپ کا ویلنگ ڈیوٹی جو ہے اس کے اوپر امپوز کر کے اس کو سیف کر سکتے ہیں پھر ہے جی سیف گارڈ آرڈیننس ٹو تھاؤزینڈ ٹو یہ آرڈیننس بھی ڈومسٹک مارکیٹ کو سیف کرنے کے لیے بنا ہے کہ آپ نے کسی ایسی چیز کو جو کہ انڈر انوائسنگ پہ آ رہی ہے اور جس کی ایکچل ویلیو سے کم پہ اس کی امپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے گزارش کی ڈبلو ٹو کے اندر جو ویلیویشن ہے کسٹم کی وہ ٹرانزیکشنل بیسس کے اوپر ہے کہ اس کی ماریت کے بیسس کے اوپر ہے اس لیے اس کو انوائسنگ جو انڈر انوائسنگ ہے اس کے ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے یہ لاز جو ہیں یہ ڈیوائز کیے گئے ہیں پھر ایک ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی ہے جی کہ جو ڈسپیوٹس جو ہیں اس کے اندر جو بھی ہمارے ڈمپنگ کے اینٹی ڈمپنگ کے یا ڈبلو کے اندر جو لاس ہے اس کے اندر جو ڈسپیوٹس آتے ہیں مکتے کے ان کو سیٹلمنٹ کرنے کے لئے باڈی ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ان لاس کے مطابق جو لائرس کی فیسلٹی ہے وہ ٹرینڈ لائرس کی جو کہ دیبیو ٹیو ڈی او کے اس چونکہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے اٹ از ان جنیوا اور ہمیں جو مختلف قانونی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کی در چارج پر آر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بزنس مین کے لئے ان کو ہائر کرنا ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاء بڑا ٹیلنٹ ہے ایک سے ایک لائق اور uh, جو ہے انٹرنیشنل رپیوٹیشن کے ریپیوٹیڈ لائرز یہاں موجود ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کو uh, بنایا جائے مزید فعال بنایا جائے جو ڈبلو سے ریلیٹڈ لاز ہیں تاکہ ہمارے خود اپنے جو uh, وکلاء صاحبان ہیں خود اس کو ہاتھ میں لے کے اس کو جو ہے جو ڈسپیوٹڈ مسائل ہیں ان کو حل کرے ہم نے ابھی تک صرف دو ڈسپیوٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی سیٹلمنٹ کے لئے بھیجے ہیں اگینسٹ دا انڈیا وچ ہیو سینٹ ہنڈریڈ ڈسپیوٹس تو یہ گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا حق ہے جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کو یا ہمارے ایس ایم ایز کو ایک رول جو ہے وہ ہرٹ کر رہا ہے تو ہمیں حق ہے وہاں پہ آواز بلند کرنے کا انٹرنیشنل فورم کے اندر جہاں کے ڈبلوٹی او کی سیٹلمنٹ باڈی ہے اور اس کے لیے لاز ہیں ہمیں ان لاز کے لیے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی بیسک چیز جو میں نے گزارش کی اس میں اسسٹینس ہے لیگل اسسٹینس ہے جو جب لوکل فرمز فرام کرنا شروع کر دیں گی خدا کا شکر ہے ہمارے کالجز میں لا کالجز میں انسٹیٹیوشنز میں یہ ڈپلوماز اسپیشل کورسز ڈبلوٹی او کے ریلیٹڈ شروع ہو چکے ہیں ہمارے وکلا صحبان جیسے میں نے گزارش کی دی آر دا بیسٹ ان بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے آپ کو بہت جلد وہ تیار کر لیں گے اس کے لیے اور یہ چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی ڈیولپنگ کنٹریز پاکستان آر فیسنگ پرابلمز آف ہائرنگ لا فارمس ٹو ایڈوائز اینڈ ان او ریلیٹڈ کیسز بائی پیئنگ ہیوی چارجز رینجنگ فرام ٹو پر آر وہی جو میں نے پہلے گزارش کی کہ جب بات ڈسپیوٹ کی آتی ہے تو آئی ایس او کے ڈسپیوٹس ہیں یا اینٹی ڈمپنگ کے ڈسپیوٹس ہیں یا دوسرے ڈسپیوٹس ہیں تو اس کی سیٹلمنٹ باڈی جنیوا میں ہے لینڈ میں آپ لا فرم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فارن فرمز یا فارن لوئر ہائر کرنے پڑتے ہیں جن کی جو فیس ہے وہ منیمم دو سو ڈالر سے شروع ہو کے چھ سو ڈالر پر گھنٹہ تک جاتی ہے تو مے بی شاید ایک ایکسپورٹر کو اپنی ایکسپورٹس میں اتنا فائدہ نہ ہو رہا ہو جتنا اس نے اس ڈسپیوٹ کے لیے پے کرنا ہے تو ضرورت ہے اس وقت یہاں پہ ٹیکنیکل اسسٹینس کی اور اپنی ایک لاٹ کو تیار کرنے کی جو کہ ان ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ کے لیے لیگل پروٹیکشن لیگل ہیلپ جو ہے ہمیں فراہم کرے اور یہ جو ڈسپیوٹس آنے والے دنوں میں بڑھ جانے ہیں اینٹی ڈمپنگ کے ہیں یا نان ٹریڈ بیرئرز کے ہیں یا آئی ایس او کے ہیں یا لیبرٹری اسٹینڈرڈائزیشن سیون زیرو ٹو فائیو کے ہیں یا انوائرمنٹل ایکٹس فورٹین تھاؤزینڈ فورٹین تھاؤزینڈ ون کے ہیں انہوں نے بینگ اے سسٹم ارائیز ہونا ہی ہونا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوکل ریسورسز کو اپنے لوکل کمپنیز کو اتنا مضبوط کر دیں کہ ہماری جو ہیں وہ اکول بیسس پہ ماشاءاللہ اللہ بہوڑے سے گزارش کی کہ ٹیلنٹ کی یہاں کمی نہیں ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسپیشل کورسز کا تو انشاءاللہ بہت جلد یہ وقت آ جائے گا کہ جب ہمیں کسی فورن کمپنی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اس میں ایک جو بات ہے قابل ذکر بات ہے جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو ممالک ہیں کچھ جو کمپنیز ہیں کچھ جو ادارے ہیں انہوں نے نامینیشن جو کی ہے وہ ایسی لا فرمز کی کی ہے جن کی پریزنس پاکستان میں نہیں ہے تو ظاہر ہے ایسی لا فرمز کو یا ایسی آڈیٹنگ فرمز کو جب ایک کمپلشن بن جاتی ہے کہ ان کو ہائر کیے بغیر آپ اس بیریر کو کراس نہیں کر سکتے وہاں انٹر نہیں ہو سکتے اٹ ایز ویری ڈیفیکلٹ اینڈ دین اٹس بیکم مینڈیٹری فار اے پرسن ٹو پے فار دا سیٹلمینٹ فی جو ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوکل ایکریڈیٹڈ جو ہیں باڈیز وہ بنائی جائیں اس کے لیے الحمدللہ پاکستان میں ایکریڈیشن کونسل کا قیام عمل میں آ چکا ہے جو ایکریڈیشن کے لیے کوششیں کر رہی ہے اور جلد بھی یہ چیز ایک سامنے آ جائے گی کہ ہماری ایکریڈیشن جو ہیں وہ لوکل کمپنیز کی وہ شروع ہو جائیں گی بجائے اس کے کہ ہم ایک انٹرنیشنلی نامینیٹڈ کمپنی کو پکڑے اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ان کو پے کریں ان کی جو پروفیشنل چارجز ہیں جب ہم لوکلی ایکریڈیٹڈ کمپنیز ہینگ لیں گے اس کے لحاظ سے ہمیں کم جو ہے وہ سرمایے میں زیادہ فسیلٹیز اپنے ان ہاؤس جو ہیں لایئرز ان سے میسر آ جائیں گی اور یہ جو ڈسپیوٹس ہیں یہ جو مختلف لاز ہیں جو افیکٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کو فائٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک انٹلیکچل لیول پہ ایک مین پار جو ہے وہ اویلیبل ہوگی پھر جی کسٹم ایلویشن سب سے بڑا جو ایشو تھا جو نان ٹیرف بیرئرز میں جو تھا جی کہ جی ہم نے بیسیکلی جو ڈیوٹیز ہیں جو میکسیمم ہیں ان کو منیمم لے آنا ہے اور جو منیمم ہے اگر ان کو بڑھانا ہے جو میکسیمم ہیں ان کو بہت نچلی سطح پہ لے آنا ہے اور جو اگر نچلی سطح پہ ہیں اگر ان کو بڑھانا ہے تو بہت تھوڑا بنانا ہے یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیوٹی بیرئرز ہیں وہ کسی ملک کے لئے چاہے وہ ہمارا ملک ہے یا وہ کوئی ڈیویلپ کنٹری ہے یا ایسٹرن جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے یا وہ ڈویلپڈ کنٹریز ہیں لیکن اس میں یہ ایک تھوڑا سا ایک ہوا کہ جی جو جب ٹیرفز کی بات کی گئی تو ہمارے جو ٹیرفز تھے وہ اس لحاظ سے ان کی جو سیننگ رکھی گئی وہ اس طرح سے نہیں رکھی گئی سوری جس طرح کے ترقی یافتہ ممالک کی رکھی گئی اس میں یہ نقصان ہوا کہ جب ہم اپنی برآمدات کو یا ہم اپنی جرآمدات کو دیکھتے ہیں تو اپنے مملک ملک کے اندر تو ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو بڑا لو کر دیا سیدھی جو اس کی ویلیوز تھی وہ بڑی کم کر دی لیکن دوسرے ممالک میں اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی تو اٹ از ناٹ دیٹ لوور کہ جی جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ریشو کیا ہے چینجز ان کسٹم ایکٹ نائنٹین ٹو گیٹ کوڈ اس کے لیے جو بیسک ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جب گیٹ جو جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرس تھا میں نے جیسے گزارش کی یہ اس کی جو ہسٹری ہے دیٹ واز بیک انٹی نائنٹین ایٹی فورٹی اور اس پہ 23 ممالک نے سائن کیے تھے اور ان بیسک سگنیٹریز میں انیشل سگنیٹریز میں پاکستان واز ون آف دا سگنیٹریز اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی یہ کسٹم ایکٹ 1969 سکسٹی سیکشن ٹوئنٹی فائیو کے اندر یہ امینڈمنٹ کی گئی سیکشن ٹوینٹی فائیو کے اندر یہ امینڈمنٹ یہ کی گئی کہ جی آپ جب کسی چیز کے اوپر ڈیوٹی امپوز کرتے ہیں تو آپ نے اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ٹرانزیکشنل ویلو کے اوپر امپوز کرنی ہے واٹ ٹرانزیکشن ویلو ٹرانزیکشن ویلو یہ ہے کہ جو ایک چیز ایکسپورٹ سے امپورٹ ہو رہی ہے اس کی انوائس کے اوپر جو کی قیمت ہے اس کو اسٹینڈرڈ بنانا ہے اور یہیں پہ آ جاتا ہے اینٹی ڈمپنگ کا لا کہ آپ نے کسی بھی قیمت کو انڈر اینوائسنگ یا اوور اینوائسنگ نہیں کرنی یعنی اگر ایک چیز کی قیمت پانچ روپے ہے تو نہ آپ اس کو تین روپے ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور نہ اس کو آپ سات روپے کر سکتے ہیں آپ نے پانچ کا پانچ ہی رکھنا ہے یہ اینٹی ڈمپنگ لاس کی بیسیکلی ایک سا... چونکہ یہ سارے ڈبلوٹی او کے لاس جو ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہے اب ہماری جو اویلویشن امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ جو میں نے گزارش کی سکسٹی نائن نائنٹین سکسٹی نائن میں جو اس آرٹیکل ٹوینٹی فائیو ہے کسٹم ایکٹ کا جس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی یہ امینڈمنٹ بیسیکلی کیا تھی امینڈمنٹ یہ ہے کہ جی انسٹیڈ آف ہیونگ اے اسٹیچری جو ایک ڈیوٹی آپ لگاتے ہیں یا آئی ٹی سی بیسس پہ آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں آئی ٹی پی ویلیو پہ ڈیوٹی لگاتے ہیں آئی ٹی پی ویلو کی بجائے آپ ٹرانزیکشن ویلو کے اوپر ڈیوٹی لگائیں اس کے اندر ہمیں کیا مشکل پیش آئی کمپلینٹس دیٹ رولس اینڈ ریگولیشنز آر ناٹ بینگ آبزروڈ بائی کسٹم آفیشلز ود ریسپیکٹ ٹو یہ ہمارا ڈومسٹک پرابلم ہے کہ ہمارے کسٹم کے حکام جو ہیں وہ ان رولز کو ان ریگولیشنس کو فالو نہیں کر رہے سم ٹائم اسٹیچوٹری ڈیوٹیز کو امپوز کر دیا جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم آئی ٹی پی ویلو کو جو ہے امپوز کیا جاتا ہے ٹرانزیکشنل ویلو کو نہیں کیا جاتا اور کیس ٹو کیس اس میں ویریشن دی جاتی ہے جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کو لاگو کرنے میں یہ ایک بڑا انہیلدی ٹرینڈ ہے حکومت بڑی جلدی اس کی طرف بھی توجہ کر رہی ہے اور ظاہر ہے جب ایک آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے تو اس کو اب ایک لیجسلیشن جو ہے اس کو انفورسمنٹ کے لئے ادارے بھی بن گئے ہیں ہمارا جو نیشنل ٹیرف کمیشن ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے پوری توجہ کے ساتھ پوری فورس کے ساتھ عمل, عمل درامد کر رہا ہے پھر ہے جی اگری کلچر ہمارا بہت میجر سیکٹر ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں ایس ایم ایز کے اندر ایگریکلچر سیکٹر بیسیکلی دو طرح سے انوالو ہوتا ہے ایک تو ڈائریکٹلی ایس ایم ایز جو ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ اس طرح سے اٹچ ہیں کہ جو ویلو ہے ایگری بیسڈ یعنی آئلنگ ہے آئل نکالنا ہے آ, ایگر, ایگرو بیسڈ پروڈکٹس جیسے سرسوں کا تیل ہے یا مکی کا تیل ہے یا کنولا ہے یا بنولے کا جو ہے آئل ایکسٹیکشن ہے یا سولمنٹ ایکسٹیکشن پلانٹ ہے وہ اس کے بعد ویلو ایڈڈ پروڈکٹس جو ایگری بیسڈ ہیں جیسے آپ مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں اس سے ایڈیبلز ہیں رائس ہمارا ہے اس کی پالشنگ ہے سیٹرس فروٹس ہیں پھر ویجیٹیبلس ہیں ان کے آگے بے تحاشا ویلو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں سکواشز ہیں جیمز ہیں تو ایس ایم ایز جو ہیں وہ بڑی جو ہے فعال طریقے سے اور بڑی ایکٹیولی اس فیکٹر کے اندر انوال ہیں جو ایگری کلچر فیکٹر ہے اور ہماری جو پروڈکٹس ہیں الحمدللہ ایگرو بیسڈ وہ کسی بھی طریقے سے آپ جیمز لے لیں آپ رائس لے لیں آپ اس میں اپنی جو ہے ایڈیبلز لے لیں اور وہ پروڈکٹ لے لیں جو آئل ایکسٹیکٹ ہم کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ سے یا کاٹن لے لیں تو کسی جیننگ ہے جو یہ بالکل ایس ایم کے اندر آ رہی ہے تو کسی طریقے سے بھی ہماری جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن سے کم نہیں ہے جو ہماری آہ جو ہے ویلیو ہے لیکن جب آپ ایک مارکیٹ کے اندر سیلنگ ریٹ رکھ دیں گے ڈیوٹی کا تو ظاہر ہے آہ جب ہمیں آ, ہم بات کرتے ہیں امپوزیشن آف ڈیوٹیز کی تو ممالک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ چونکہ انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہے تو ایگریکلچر کو وہاں پہ سبسڈی دی جاتی ہے امریکہ میں دوسرے ممالک میں کینیڈا میں گندم کے کاشتکار کو گنے کے کاشتکار کو برازیل میں دوسرے ممالک میں بہت زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے کہ جی آپ اگری کلچر کو فروغ دیں اور گورنمنٹ خود خریدتی ہے ان اشیاء کو اگر ایون وہ فصلیں اپ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہیں پھر بھی جو گورنمنٹ ہے اس کو میں بات کر رہا ہوں ڈیویلپ کنٹریز کی وہ خریدتے ہیں اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اگریکلچر سیکٹر میں ایک جو سائن کی گئی چیز وہ یہ کی گئی کہ جو سبسڈیز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا جب سبسیڈیز ختم ہوئی تو ان ممالک کے اندر ان اشیاء کی قیمت بڑھ گئی تو جب ہمارے اندر یہ سیزن آتا ہے کہ ہمیں گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہماری فصل خدا نخواستہ نہ اچھی نہیں ہوئی تو ہمیں ہائر پرائس جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی زیادہ قیمت پہ کرنی پڑے گی گندم کی کیونکہ سبسڈیز وہاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہاں پہ سبسڈیز بھی ختم کی, کیونکہ یہ اگریمنٹ جو بایولیٹرل تھے ہم نے جب یہاں پہ سبسڈیز ختم کی تو لوکل مارکیٹ میں ان اشیاء کی قیمت بڑھ گئی لیکن نان ٹیرف جو ہے بیرئر ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ اس کا فائدہ ضرور ہوا کہ ہماری جو سرپلس اگر شگر ہو جاتی ہے یا ہمیں جو سرپلس ہماری جو, جو کپاس ہے جو ہماری مین ایکسپورٹ ہے اس کے لیے ہماری ایکسس جو مارکیٹ میں ہے وہ بڑھ جائے گی تو بیسیکلی اس کے نیگیٹو فیکٹرز بھی ہیں اور پازیٹو فیکٹرز بھی ہیں تو یہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں اگر ہم اس یلگار کو روک سکتے ہیں کہ ایسی اشیا جو ہماری جو نارمل پرائس ہے یہاں کی جو ویلو ہے اس سے کم پہ اگر آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں آئی ول ناٹ نیم اٹ لیکن بیرونی ممالک کے جو کچھ پھل اور کچھ چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئی ہیں وچ از ناٹ اے ہیلدی ٹرینڈ صرف فرق اتنا ہے کہ ہماری اشیاء لیک آف ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہماری جو لیک آف uh, جو ہے وہ چونکہ پیرشیبل آئٹم ہیں ان کو صحیح طرح سے ان کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں ورنہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں بلوچستان میں جتنا فروٹ ضائع جاتا ہے پرزرو نہیں کیا جاتا اس کی کوئی مثال نہیں ہے دیٹ از دا بیسٹ فروٹ ان دا ورلڈ پروڈیوسڈ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی زیادہ ایگرو بیس سیکٹر کے اوپر اسپیشلی جو ہمارا سیکٹر ہے فروٹس کا جس کے اندر لاٹ آف ایسم انوالو ان دس بزنس اس کو پروٹیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ نئی انڈسٹری لگائی جائے آئی ایس او کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ان کو ایکسپورٹ کیا جائے ہمارے پاس یہ بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر بے تحاشا ترقی کے نتائج موجود ہیں ترقی کے ذرائع موجود ہیں اگر ہم اس پہ توجہ دیں گے تو یہ ہمیں ہمارے لیے بہت بڑا ایک جو ہے وہ ہیلپ ثابت ہوگی کمنگ ڈیز میں بات ہم کر رہے تھے جی ایگریکلچر کی ود دا ریفرنس آف ڈبلوٹیو ود اسپیشل ریفرنس آف ایس ایم ایز تو یہاں پہ مارکیٹ فورسز وڈ ریزلٹ ان ڈومیسٹک پرائسز رائزنگ ٹو ورلڈ پرائسز وہی جو میں نے گزارش کی جب آپ کی سبسڈیز ختم ہو جاتی ہیں آپ کے ٹیرفس ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو لوکل پرائز ہے ڈومیسٹک پرائز ہے وہ رائز کر کے انٹرنیشنل پرائس کے برابر ہو جائے گی یعنی آپ کی جو ایک لوکل قیمت ہے جب آپ کا کمپیٹیٹر اس سے کم قیمت پہ آپ کو ایک چیز دینے پہ تیار ہے تو آپ کو وہ پرائز لاگو کرنی پڑے گی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرویلنگ پرائز ہے دوسرا اس کے ایفیکٹ کیا ہے ٹرف ان ڈیولپ کنٹریز و ریڈیوسڈ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ جو اس کے ٹیرفس ہیں میں یعنی نے گزارش کی کہ ٹرف کیا ہے وہ فارم آف ڈیوٹی یا کسٹم یا ٹیکسیز جو ہم کسی بھی امپورٹ یا ایکسپورٹ کے اوپر پے کرتے ہیں ان کو ٹیرفس کا جاتا ہے یہ صرف آپ کی یاد دہانے کے لیے ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس کا آلریڈی یو نو اباؤٹ اٹ لیکن جسٹ فار یور انفارمیشن پاکستان امپرووڈ ایکسپورٹ اپرچونٹیز یہ ٹھیک ہے کہ جب وہاں پہ ٹرفس کم ہیں تو ہماری جو ایکسپورٹ کی جو ہے وہ بڑھ جائیں گی امپروومنٹ ہو جائیں گی اس میں اور ہماری ایکسس جو ہے کاٹن کی اور ہماری ایکسسو شوگر کی وہ مارکیٹ میں زیادہ وہ ہمیں حصہ مل جائے گا لیکن اس کے نسبت اگر ہم بائیلیٹرلزم پہ سوچیں تو ان ممالک کو جو سستی پروڈکٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی جب ٹیرف بیرئرز نہیں ہیں تو ان کو بھی ایکسس ٹو دی لوکل مارکیٹ آ جائے گی لیکن اس کے ساتھ پھر وہی بات ہے کہ جب میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ہماری خدا نہ خواصہ کسی سال میں گندم پرچیز نہیں ہوتی گندم پیدا زیادہ اور ہمیں خریدنی پڑتی ہے گندم تو ہمیں وہ انٹرنیشنل ریٹس پہ مہنگی خریدنی پڑے گی اور لوکل پرائسز جو ہیں ان کو رائز کرنا پڑے گا ٹو اٹینڈرڈ جہاں پہ اینٹی ڈمپنگ کے لاس جو ہیں وہ لاگو نہ ہو سکیں سبسٹینشل ریڈکشن ان ٹیربس اینڈ فارم سبسڈیز مین گریٹر مارکیٹ ایکسس ٹو پاکستانی وہی بات جو میں نے گزارش کی کہ جب آپ ریڈکشن کرتے ہیں ٹرف میں اور سبسیڈیز جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی جو دوسرے ممالک ہیں ان کی ایکسس آپ کی ایگریکلچر مارکیٹ تک ہو جائے گی لائک شوگر ویٹ ٹوبیکو فروٹس ویجیٹیبل اینڈ ڈیری پروڈکٹس کاٹن وڈ بیٹر ٹو فارمر ہمیں ان پروڈکٹس میں تو فائدہ ہوگا ہم ٹوبیکو بھیج سکیں گے ہم ویٹ ہم اپنے ایکسسو جو شوگر ہے وہ بھیج سکیں گے کاٹن کی پرائز ہمیں زیادہ اچھی مل جائے گی یہ سارے فوائد تو ہمیں ایک سطح پہ حاصل ہو رہے ہیں لیکن وٹ اباؤٹ دا تھنگس جب آپ کے اپنے ٹرفس کم ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی لوکل جو ڈومیسٹک پرائیس ہے وہ انٹرنیشنل پرائیس کے برابر لانی پڑے گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایسے اقتدامات کریں کہ اپنے جو پیریشیبل آئٹمز ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں اپنے جو ڈومیسٹک سورسز ٹرانسپورٹیشن کی ان کو بڑھائیں ترسیل جو ہے فروٹس کی اور مختلف چیزوں کی ٹو اینڈ فرو یعنی آنے اور جانے کی شمالی علاقہ جہاز بلوچستان سرحد میں پنجاب میں ان سب کو فارم ٹو مارکیٹ روز کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک بہت اس پہ زور آج کل دے رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کو فعال بنایا جائے آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا تقریبا سترہ پرسینٹ نقصان جو ہے ایکسپورٹ میں ڈیو ٹو دی بیڈ ٹرانسپورٹ کنڈیشن میں آتا ہے میں نے گزارش کی تھی جب ہم ایشوز پڑھ رہے تھے ایس ایم ایز کے اندر اس میں ٹرانسپورٹیشن کا ایشو جو تھا اس میں ہم نے اوور آل یہ دیکھا تھا کہ بائیس پرسینٹ ہمیں نقصان ہوتا ہے ڈیو ٹو بیڈ ٹرانسپورٹیشن ایٹ ویریس لیولز سٹارٹنگ فرام فارم ٹو مارکیٹ ٹو دا پورٹ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ان پہ توجہ دینی ہے ایس ایم ایز کو بچانا ہے بڑی انڈسٹریز کو بچانا ہے اپنی اکانومی کو بچانا ہے تو یہ ضروری ہے ڈبلو ٹی او اگریمنٹ آن ٹی بیڈ ایس پی ایس یہ جو اگریمنٹس ہیں جو ٹرف بیرئرز آن ٹریڈ ہیں اور پی ایس جو ہے یہ سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری جو ہیلتھ کے اسٹینڈرڈ ہیں ان کے متعلقہ ہیں ان کے بارے میں میں یہ گزارش کر دوں سینیٹری یا فائٹو سینیٹری ڈویلپ کنٹریز کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ابھی ہم اس uh, جو ہے ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ سینیٹیشن اور ہیلتھ پروگرامز ہیں ان کے مندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم کام کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ کریں لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ بڑی اونچی سطح پہ پہنچ چکی ہے ٹو داسٹینٹ دیٹ نو باڈی از الاؤڈ جب ہم پھل خریدنے جاتے ہیں تو ڈیولپڈ کنٹریز میں اٹ از ناٹ الاؤڈ دیٹ یو شوڈ ٹچ ا فروٹ ود یور بیئر ہینڈس آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھ نہیں سکتے جیسے ہم روٹین میں دکان پہ جا کے دیکھتے ہیں جانچتے ہیں دیکھتے ہیں چیز کو آئر دے آر ریبڈ ان اس کو جو انہوں نے uh, کیا ہوتا ہے لپیٹا ہوتا ہے اور یا پھر اس کی جو ہے یوز uh, کرتے ہیں جو دکاندار ہے اس کو گلوز uh, کو ڈسپوزبل کو اس کو ہینڈل کرنے کے لئے میں یہ بات کر رہا ہوں جو فائٹر سینیٹری اور سینیٹری اسٹینڈرڈ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اب یہاں پہ آ ایک چیز جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے جب آپ اپنے ایکسپورٹ کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن کو بڑھا دیتے ہیں فائٹو سینیٹری اور سینیٹری یعنی صحت کے جو اصول ہیں ان کو لگو کر دیتے ہیں تو جو ڈیولپ کنٹریز کا کسٹمر ہے جو ایک پوش اور بہت ہی زیادہ ایک جسے کہتے ہیں ایک سیف ایٹماسفیئر کا آدی ہے جو نان کنٹامیٹڈ ایٹماسفیئر کا آدی ہے تو وہ کسٹمر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جی مینوفیکچرنگ ایٹماسفیئر جو ہے اس کے اسٹینڈرڈ جو ہے اس سطح پہ لائے جائیں جو ان کو قابل قبول ہو صحت کے لحاظ سے تو یہ جو بیریئر ہے سینیٹری اور فائٹو سینیٹری جو بیریئرز ہیں ان کا جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس کو اچیو کرتے کرتے شاید یہ ہو کہ ڈیولپ کنٹریز اپنی اسٹریٹجائز کر لیں مارکیٹ کو اور کہیں کی کہیں نکل جائیں اور ڈیویلپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اسی الجھن میں رہیں یہ ایک بڑا لمحہ فکریا ہے ایس ایم ایس کے لئے کہ جہاں پہ نان ٹرف بیرئرز کو اور جہاں پہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ مارکٹ ایکسیس کی جو ہے وہ ختم کی گئی ہے وہاں پہ ایسے اسٹینڈرڈز با کے ذریعے لاگو کر دی گئے ہیں جن کو فزیکلی اچیو کرنا ایٹ دس اسٹیج ہمارے لیے مشکل تو ناممکن نہ تو نہیں مشکل ضرور ہے دے ٹرمینڈس فائنینشیل ریسورسز بے تحاشا ٹیکنیکل ہیلپ فائنینشیل ریسورسز امینڈمنٹس ٹیکنیکل جو اس میں سپورٹ ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اس کی ضرورت ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ جب ڈبلو ٹی نے یہ کامانین لاگو کیے تو ڈیولپ کنٹریز تو ایک رائٹ اپنا جو ہے وہ امپوز کرتی ہیں کہ ہمیں سینیٹری اور فائٹو سینیٹری جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ڈیولپنگ کنٹریز جو ایکسپورٹ ہیں they should be ان standardization with their requirements لیکن ڈبلو ٹیو کو یہ بھی چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپنگ کنٹریز کو فائنینشل ایڈ چونکہ اس کے نارمس میں ہے اس کے یہ جو ہے بیسک uh, اس کا جو رائٹ اپ ہے اس کے جو لاس ہیں اس کے اندر ہے کہ وہ ہیلپ کریں اپگریڈیشن میں ٹیکنالوجیکل اپ میں اور ایسی سہولیات وہاں پچانے میں جو ہماری انڈسٹری کو ہماری ایس ایم کو اس سٹیج پہ لے کے جائیں جہاں پہ سینیٹری اور فائٹو سینیٹری اسٹینڈرڈ جو ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کر سکیں